اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنہ میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا اور میں فساد نہ چاہے بے شک اللہ فسادیوں کو دوست نہ رکھتا